امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں چند اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مقصد ہوتا ہے اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے اور تحمل و بردباری عیبوں کا متفن ہے یا اس فکرے کی بجائے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صلاح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے